الحمد <سؤال> للہ <سؤال> وسلام والسلام على سید خسل و خاطم وعلى والا المجتبى بار مساب الدین اضرور وکہ مدین بلا نخص ویار ومؤتمن من الذين اختاروا سنن الهدى أم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت مزع للناس للذين ببقى مبارك وحدى من العالمين إن الله وملايكته صلون على النبي يا أيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا صليمه اللهم صل ال سيدنا اللہ رب الزت بستی ہے جنہوں نے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا فرمایا پھر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے مقرر مخارفین بندوں سے ملایا اور اپنے قرب اور معت کے راستے پہ لگایا اللہ رب السد ہمیں اس کی قدر کرنے کی دکھی قطع فرمائی دنیا دارالغرور ہے آخرت دارالسرور ہے یہ دنیا دار ہے آخرت دار ہے یہ دنیا دار دارالعمل ہے آخرت دار الجزا ہے آج کا انسان تین بڑی غلطیوں میں مبتلا ہے آج کا انسان اللہ رب العزت کی معرفت کی جگہ و کائنات کی معرفت میں لگا ہوا ہے آج کا انسان آخرات بنانے کی بجائے دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے اور آج کا انسان روح بنانے کے بجائے جسم کو آرام و سہولت خوراک پہنچانے میں لگا ہوا ہے اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت کی مارکت کا پتہ نہیں اسے اللہ رب العزت کے نام کی عصمت کا پتہ نہیں اسے اللہ رب السد کے نام کی چاشنی معلوم نہیں اسے رات تاریخوں میں سجدے کا پتہ نہیں اسے اللہ رب الد کے کے لئے آنسو بہانے میں جو مٹاس ہے جو سرور ہے جو خوشی ہے پتہ نہیں اگر انسان کو پتہ چلے کہ اللہ رب ویسد کی مارفت میں کیا کیا خزانے ہیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے بلکہ اللہ رب الزط کی محبت پہ لگائیں گے ملالیہ نے ایک خنقاہ اسی نیت سے بنایا کہ وہ اللہ رب الزط کی محبت کی عشق کی ایک وسار لگانا چاہتا ہے اندر اللہ رب کی, ال کی محبت سے ماحول بن جائے ایک ایسا ایک ایسی جگہ بن جائے جہاں پہ اللہ رب الصد کی معرفت کی باتیں ہو دیکھو آج کل مختلف دن کے شعبوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ لیکن کیسا شعبہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ صرف اللہ کی محبت کی باتیں ہو اللہ کی معرفت کی باتیں ہو اللہ کی رضا کی باتیں ہو الحمدللہ سب شعبے بھی وہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا والے اعمال کرتے ہیں لیکن ایسا شعبہ ایک ایسی جگہ کچھ ایسے لوگ وہاں صرف بس اللہ کی محبت میں آدمی وہ ڈبو ہوا ہو بات بھی کرے تو ان کی باتوں سے اللہ کی محبت کی جھلک نظر آئے چلتا پھرتا نظر آئے تو آپ کا اندازہ ہو رہا ہوں کچھ اثرات ہے اس کی جنازے پہ ڈے ہوئے تھے تو وہاں ایک عالم تھا امن تھا رس تھا اسے کچھ معرفت کی جلک اسے محسوس ہوئی تھی کونے پہ ایک تھوڑا سا دور تیس چالیس فٹ دور بیٹھا ہوا تھا اس عجیب نے پوچھا کہ دور کشی فرما ہے ادھر لوگ ہے کچھ ہو جائے باتیں فرمانے لگے مولانا صاحب آپ کچھ بولتے رہو بس ہمیں تھوڑا چھوڑ دے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ اس زخم لگ چکا ہے اللہ کی محبت کی خوشی سے کچھ چھوٹ لگی ہے یا جس کا کچھ اور قریب ہوا اور آج کچھ پوچھا بھائی کچھ تو بتاؤ نا فرمانے جاتے رونے کی حالت میں جو پرندوں کا جو جنڈ ہوتا ہے میں اس کو سیل کہتے ہیں آپ کو اہنے زبان والے جو پرندوں کا ایک گول ہوتا ہے اور جو ہاں میں اڑتے ہیں جب کوئی پرندہ کسی شکاری کے ہاتھ سے زخمی ہو جائے تو اپنی زخموں پہ لگ لیتی ہے اپنے زخموں کو ٹٹولتی ہے اسے اور پرندوں کا پتہ نہیں ہوتا کی اس کیا ہو رہا ہے تو جس آدمی کو کچھ زخم لگے اللہ ربو عزت کی مارکت کی اللہ سے تعلق میں نقش و نگار پہ اس کی فیروز دوتا نہیں کرتا اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دل اللہ کی محبت سے لپرے ہوتے ہیں مثال دیتے ہیں جس طرح سپنج ہوتا ہے اس کے نس نس میں پانی ہوتی ہے پانی بڑی ہوتی ہے رو اگر آپ تھوڑا سا اس کو دبائے تو پانی نیچے گرنے لگتی ہے اس طرح اللہ والوں کی دل اور اللہ کی محبت سے لپریز ہوتے ہیں اب تھوڑا قریب جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا جی خواجہ خواجہ فاجہ, فاجہ, فاجہ بابا سماسی سید امیر کولال حضرت فاجہ بہ دن نقش خان بخاری خالب خشانی جتنے فرما رہے تھے لوگ اللہ کی محبت کیس میں اللہ کی محبت میں سرسار ہوں گے خواجہ ابو الحسن کے مزار سے جب نکلے تو وہ وادی تھی سے شہ دور جگہ تھی تو فرمانے لگے کہ آج کتنی خاموشی ہے ایک ہزار سال پہلے اس نے کتنی, خم... کتنی محبت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہوگا اور اسے پتہ نہیں ہوگا کہ ہزار سال کے بعد بھی میرا فیصل کرے گا یہ خان جو ہے حضرت بنا رہے الحمد للہ اس کی بنیاد بن چکی ہے ایک وقت آئے گا انشاء اللہ والوں کا وہ احل اللہ کا اوشا کا جائے گا اور اپنے سینوں کو اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر جائیں گے عزیزوں. اللہ کی معرفت تھوڑا تو کچھ اللہ کی محبت کا معرفت کا کچھ چسکا لگے کچھ اندازہ ہو جائے اس کی زندگی کے ہر ہر آن میں تبدیلی ہوتی ہے دیکھو ایک چند بچے گلی میں کھیلتے ہیں اب پندرہ بیس بچے کھیلتے ہیں اچانک کسی بچے کا باپ آ جاتا ہے گلی پہ راستے پہ راستے کے سرے پہ اس کو اپنا باپ نظر آ جائے جب بچے کو اپنا باپ نظر آ جائے تو اس بچے کا چلنا بدل جاتا ہے اس کا دیکھنا کہتے میرا ابو آ گیا اب اس کا بولنا اور بچوں سے پیدا چلنا جانتے سارے مسئلے حل ہو گئے اس طرح جب بچے بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اسے اللہ کی معرفت کی جلک نصیب ہوتی ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے اس نے مثال ان کی ہے ایک بچہ ہے ان کا باپ آ رہا ہے بیس سال کے بعد ابو جب بھی کینیڈا سے آ رہا ہے تو وہ بچہ تھا بڑا ہو گیا تو اما جی نے بتایا کہ آپ کو فرمانے لگے لگی کہ آپ ابو آ رہا ہے وہ پہ پہ گئے کڑا انتظار کر کرا ہے میرا ابو, ابو ابھی ایئرپورٹ سے نکلنے والا ہے اب اس دوران ایک آدمی آیا امردہ ان کے بغل میں ایک ایک ہاتھ میں ایک نکھلنے پہ اچھا, بچہ یہ بیگ میرے ساتھ تھوڑا اٹھا دینا گاڑی تک پہنچانا پھر میں ٹیکسی کر کے اپنے گھر جاؤں گا ابو کہ آپ کا احترام سادو بچا شام لیکن میرا ابو آ رہا ہے میں تھوڑا فارغ نہیں ہوں میں ابو کے انتظار میں کر رہا ہوں ابو جب یہ نوجوان بیس بائیس پچیس سال کا بیٹا لڑکا پچیس سال کا نوجوان اب اچانک کوئی آدمی اپنے سے کہتا ہے بیٹا تو یہاں کھڑا ہے تیرا باپ تو گزر گیا وہ تو ہو جا رہا ہے آپ کا ابو اب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا ابو تو یہ ہے اسے معرفت ہو جاتی ہے اب اس بچے سے سنبھلنا مشکل ہوگا اس کے پاؤں کی حرکت اس کا دیکھنا اس کی زبان اس کی ساری جسم میں حرکت آ جاتی ہے اور وہ با کر اس بوڑھے سے لپٹ جاتا ہے آپ میرے ابو ہیں مجھے پتہ نہیں تھا ایک بغل ایک بیگ کو کاندے پہ ایک بغل میں ایک ہاتھ میں اور کبھی ابو کے ہاتھوں کو چومتا ہے کبھی ان کے داڑھی کے بالوں کو چومتا ہے کبھی کپڑوں کو ابو میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا سے اس کو پہلے پتہ نہیں تھا جب پتہ چلا تو اس کے پورے جسم اس کا پورا جسم اس ہو گیا اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی جب کچھ اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے جی جو ہوتی ہے اب الحمدللہ اس صحرا میں بایا با میں پڑھتا رہے گا جہاں اللہ والوں کی قدم لگتے ہیں وہ پھر باہ بہار وہاں بن جا ادھر اس کو ہوں گے آپ میں آپ پورے پاکستان کا سروے کر لیں پورے پاکستان کے مدارس کو دیکھ لیں پورے دینی دس گاؤں کا جیسا لے لے اب جہاں بھی جائیں گے کسی ہر مدرسے کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوگا اب پورے پاکستان کا سروے کر لیں ہر مدرسے کے پیچھے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوگا درویش مسجد کشور مدد کشور والے ساتھی ہوں گے اس نے بڑ توڑے وقت میں بہت ترقی کی یہ نے, نے لوگوں سے پوچھا وجہ کیا ہے کہ انسان سوچ میں تھا ایک دن دوسرے دروازے سے نکلا دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ بانی اول حضرت مولانا فقیر محمد صاحب صحب نے دوسرے پر لکھا ہوا تھا کہ سر اعلی حضرت مولانا ارشد صاحب نے یہ بہت بڑے شخص ہے اس کے باعث فلفاح کشمیر بہت بڑا کام کیا تصوف کے حوالے سے تو لوگوں کو بتایا دیکھو ان حضرات کی برکت ہے کہ اس ادارے کو جلدی قبلیت ملی ہے آپ حضرات بھی کسی اللہ والے کے قدموں میں ان کے جگہوں پر رہ کر کچھ اس بات باتیں نسبت کو حاصل کریں ایک نسبت کا نور ہے اسے مانگنا یہ مانگنا عبادت ہے تاکہ امال سورج اور ایک ہے خلافت مانگنا یہ شرک ہے تاکہ میں بڑا بن جاؤں نہیں, نہیں پیارے بننا ہے اللہ, اللہ تو آدمی نسبت تو کچھ ان لوگوں کی صحبت میں رہے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے خواجہ عبد المالک جو قریشی والے نے اپنے علیہ کے بارہ سال بکریاں چرائی اور چارہ کا ایک بہت بڑا دٹڑ بنا کر رات کو لاتے تھے تاکہ رات کو پھر تکلیف نہ ہو ہمارے شیخ کی بکریوں کو چارا وقت ملے رات کو بھوک لگے تو اس کو چارہ ان کے پاس زیادہ ہو بارہ سال کے بعد وہ ایک دن زمینوں سے آ رہا تھا بکریاں جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ فقیر درویش آ رہا ہے عبد المالک اب اس نے جب دیکھا کہ فقیر پسینے سے شرابور ہے وہاں گرمی کا موسم اور کپڑے پسینے کے اثرات ہے کپڑوں پر تو انہوں نے اپنے سواری کو کڑا کر کے پوچھا کہ مانگ عبد کیا پتا چلا کہ ابھی وقت ہے کچھ لینے کا اب اس نے فوراً چولی پلائی حضرت مجھے نسبت کنور چاہیے اب عام لوگ اسے کیا سمجھے نسبت کے نور میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اللہ رزت کو قرب ملتا ہے مالفت ملتی ہے اللہ کے نام کی چاشنی نصیب ہوتی ہے جہاں حضرت کو اندازہ ہوا کہ سالک سمجھدار سا ہے وہ فوراً سواری سے نیچے اترائے دونوں زمین پہ بیٹھ گئے اور پھر اسی وقت ان کو بیت خلافت دے ان کو خلافت سے نوازا اور پھر فرمائے جاؤ مالک اپنے علاقے میں کام کرو لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ لوگوں کو دلوں اللہ کی محبت لوگوں کو اللہ کے در پہ لاؤ یہ مشغلہ اپناؤ یہ کام کرو اب سوچنے لگا کہ شیخ کا حکم کرنا پڑے گا جیسی بھی ہو سمجھ آئے نہ آئے تو وہ گئے اپنے علاقے میں وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا خانخواہ بنائی کیا خنخواہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے شادی ہوئی بھی, بھی ایسی ملی اور گر میں اللہ کا نام اور یہ مسجد میں اللہ, اللہ کرتا تھا ایک دن شیخ نے اپنے خانخواہ سے ایک مرید کو تھوڑا سا گندم دے کر اور دو خط دیے یہ خط تم ان کو دکھا دینا انہوں نے ڈاکٹر تھوڑا سا گندم کا بنڈل سمجھو تو جب وہ لائے تو مالک سمجھے خانقاہ میں کوئی گندم لے جا رہا ہے کہ تھوڑا سا گندم مجھے دے دو برکت کے لیے تاکہ میں آپ کے لیے روٹی بناؤں ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں کہ ان سے روٹی بنا سکے تو انہوں نے ان کا گندم لے کر ان سے روٹی بنائی اور مرید کے سامنے رکھی اپنی کو خط حضرت نے دیا ایک, ایک اور خط تھا اس پہ لکھا ہوتا کہ میں اپنے خانقاہ سے آپ کی خانقاہ میں بیچ رہا ہوں اور اس کو ایک آپ اس کو اردو میں کیا کہیں گے ہم سے کوئی بھی ہیں اس میں آپ ڈال لے جس سے بہت بڑا ہوتا ہے چادر بنا ہوا اور سے گندم اور اس لنگر جاری کریں اس, اس میں ڈال دیا اور نیچے سے تھوڑا گندم نکال اب وہ اور دوسرا جو خط ہے وہ گندم کے اندر رکھنا عبد المالک چوکشی رحمتہ اللہ نے وہ گندم لے کر کولے میں ڈال دیا جس میں گندم رکھا جاتا ہے دیہاتوں میں اور وہ خط اس کے اندر رکھا تھوڑا سا گندم نکالتے تھے اور پھر اس سے آٹا بنا کر یہ سلسلہ چل پڑا مارے پھر مرشد حضرت ملالیہ فرمائن کرتے ہیں کہ اس شیخ کا جو تھوڑا سا گندم اللہ نے اس میں ایسی فرخت ڈال دی کہ روزانہ دو سو سے لے کر ڈھائی سو آدمی تو طلباء علماء سالکین موردین سلسلہ چل پڑا اور حسانہ ان سے خانہ کہتے تھے اور ایک دین دو دین کا مسئلہ نہیں تھا. سال دو سالوں کا ہیں وہ سلسلہ 40 سال چلتا رہا اس شیخ کا چوڑا سا خندم چالیس سال پھر اللہ نے ایسا اس میں برکت ڈال دی دیکھیں پیارو جلد یہ جو ہے چالیس سال اگر چلتا رہا وہ ایسا نہیں اس کے پیچھے بارہ سال کا مجاہدہ تھا بارہ سال وقت چرانا ہمارے آج کل کے مریدین جب آتے ہیں ہمارے پٹانوں میں تو اور بھی مشکل ہے اپن جام بنے تو کچھ دن انتظار کرتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے ہمارے پٹونے میں کوئی مرید آ جائے اور پانچ منٹ کے بعد ان سے اتنا بڑے کام تو چھوڑ کر آیا ہوں بس میں نے بڑا مجاہدہ کیا بس آپ دعا کرے میرے یہ کہا مجھے وہ تھا تو مجاہدہ ہوگا بارہ سال نہیں بارہ دن واجک مشکل ہے اب ہمارا الحمد الحمدللہ آپ کو پتا ہے ابھی ہندی تو لے گئے تھے ایک ایک محفل میں ایک ایک محفل میں تین تین لاکھ لوگ اور بارہ ہزار ہندو جمع ہوتے تھے اور ہندو اپنی طرف سے سو سو, سو سے زیادہ سبھی لوگ لگاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اس میں وہ سو سے ملے لگا کر لوگوں کو پانی پلاج پل میرا قبولیت پیارہ جی کو ملی ہے تو آپ لوگ اور ہم اس کا شکر ادا کرے اللہ نے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں ایسے آدمی سے جوڑا جو نقش بندیت انہوں نے آج دنیا میں زندہ کر دی دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علمائی دیوبان میں یہ لوگ نہیں ہیں علانکہ الحمدلالعجید کی وجہ سے اب پورے پاکستانی پورے دنیا میں نقشبندیت کا عروج ہے اب حضرت عبدس پروفیسر محمد اسلام صاحب دامت برکات ملالی نے باپ لگایا اب ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فروان چھڑائے اور اس باپ کو پانی دیں اور حضرت لگے ہوں گے وہ تو توجہا دیں گے آپ لوگوں کی برکت سے آپ لوگوں کی محبت سے دعا سے بڑھتا رہے گا جو فیض پہنتا رہے گا اور اللہ رزت کی مارکت یہ شراب کی تقسیم ہوتی ہے بر حضران طریقے اللہ انام ایسا ہے اللہ میں نصیب فرمائے کی. اشار پڑتا ہے اللہ کی محبت یارو جس طرح رات کی تاریخی میں کے اللہ رب کی قسم اللہ کی محبت کے لیے آدمی منتظر رہتا ہے چن لم ملے گاڑی کی جو ٹک ٹک ہوتی ہے یہ بھی نہ ہو خاموش ہو اور یہ رات تو اپنے مقربین کے لیے دبئی میں چار ہزار کلب ہے صرف ایک شہر میں تو رات کے تین وقت سارے بند ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح پھر ہم کام کرنے ہیں آجز نے کہا کہ نہیں نئی یہ وقت اللہ ربرفین کا ہے اب یہ وہ لوگ اٹھنے والے ہیں اب آپ سے کہتے ہیں سو جا. اب میرے بھی کچھ ہے میرے سامنے میرے رونے والے اور پیار اور محبت سے میرا نام لینے والے اب ان کا وقت ہے جاگنے کا اب تھوڑا آرام کرو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ڈرائیور ادرات ساری رات گاڑی چلاتے ہیں لیکن جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو بھی سو جاتے ہیں کا ہے سے گزارش کو ونیمت سمجھو اور آج کو کیوں کو تحریر اس بعد میں استغفار پڑھیں روزانہ سناط تصویر کا معمول بنائے ہمارے میں لڑکا تھا انہوں نے ستاسی مرتبہ سولا تصویر پڑھی دو چیزوں سے گناہ و ہوتی ہے ایک مرغے کو غسل دینے سے دوسرا سولہ تصویر پڑھنے سے اللہ ریس میں ان حضرات کی سے فائدہ اٹھانے کی عطا واخر روانہ ملا اسٹیکس ہلو بالکل بھائی کام